کوئی شک نہیں ہے اب آئیے مولانا کہ محمد بن عساق، بل بلکہ محدود بل کے, کے, کے, کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اس کے اندر اوپر جتنی جرابی کی گئی ہے لام وہ کسی قسم کی کوئی جرابی قابل قبول نہیں ہے جب یہ کوئی شک نہیں ہے اپنی تو مان لو اپنے ہے تسلیم کیا ہے بات یہ کہ میں نے جو حوالے دیے تھے وہ مسل تھے اور مسلم متضا تھی میں نے درمیان میں یہ کہا تھا کہ مولانا کہ یہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں بھی حجت ہے پہلے بھی میرا یہ سوال تھا یہ ساتھوں سوال ہے مرناجو پر کہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں کوئی مرسل یعنی تابعی کا قول حجت ہو سکتا ہے نبی کا سرمان کے مقابلے میں اور جو انہوں نے بات کی کہ جنار یہ للافران امام وفاہن سے دوباری فنت حناف سے انہوں نے کہا میں نے فنت حناف سے تو نہیں کیا جو جنار سے انہیں ہیں جو تم بیان کر رہے ہو حجت جب وہ حجت ہی نہیں ہے تو رسول کا فرمان ہی نہیں ہے جب وہ حجت ہی نہیں ہے تو رسول کا فرمان بھی نہیں ہے جب وہ رسول کا فرمان ہے تو تیری ساری کے میں محلت کی حدیث پیش کر رہا ہوں یہ ساری پھیل ہو جاتی ہے جس کا مقابلہ مقابلہ جو اور صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ایک حدیث پیش کرو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کا نام لے کر مختلف کو امام کے پیچھے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پر وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آمین تم نے اور یہ حدیث ہے بھی اسی حوالے سے کہ تم نے امام سے پہلے نہیں کرنی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم نے اس کی ابتدا اور پہلی کمی ہے اس سے है نہیں بڑھنا اسی روایت کے مختلف کے ساتھ جائیں اس میں یہ لا قبر امام قبر امام لاطرفہ امام کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فاتح پڑے اور تم فاتح نہ پڑھو تم, تم آمین کہو یہی بات ہے کہ نے آمین کہنی ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ امام آمین نہ کہے امام آمین نہ کہے کہنا ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں یہ حدیث کو ہم بھی اور تسلیم کرتے ہیں اور تو اس کی جہالت دور ہو گئی نہ اور پھر جو محمد کے اللہ امام برے ہمام کے حوالے سے اس لیے میں ثابت باہر رواجوں کے اندر قابل قبول کرتے ہیں تو آج اس لیے کی روایت کیوں نہیں کرتے مولانا نبی اکرم صلی اللہ لیے، سجدہ بندے کے لیے؟ نہیں بلکہ یہ سنات ہے اور سنات ایک ایسی کہ اس کے بغیر نماز کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے جیسے رسول فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ صرف میدان میں چلے جانا حج نہیں ہے مضطرفہ میں بھی جانا پڑتا ہے ارفا بھی جانا پڑتا ہے اور مناسب کی ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن حاضری ہی کا سارے مناسب کر لو اگر عرفہ میں نہ جاؤ تو حج نہیں ہوتا رسول اللہ, فرماتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ, اپنے بند اپنے بند کہ نماز اس مراد کا ہے فاطہ ہے ثابت کر دیا کہ منہ میں گارے ہوں تو یہ اور, اور ہی کہ نہ میں نے بات یہ کہی تھی کہ اللہ پاک کے قرآن پاک سے ہماری دلیل ہے اس پر انہوں نے پہلے بہت غلط قسم کے الفاظ کہے تھے اس کے لیے اب پھر میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ذرا دیکھو یہ صفحہ 272 ہے بہتر ہے فتح ابنیہ کا جلد نمبر 23 ہے امام امام قرآن اس کے اوپر قرآن کی دلالت ہے کہ مقتدی کان لگائے توجہ کرے امام کی کراطی طرح دلال دلالتن کا اور یہ دلالت بھی کیسی ہے کوئی زمین دلالت دلال استمو یہاں پر استعمال کرتے کرے ساتھ ہی آگے ہے صفحہ نوازی، اسی نوازی اسی کی. کہتے ہیں خود سننا کتاب اللہ بھی اور سنت بھی یا المامون معمون المامون انساتی کو خاموش رہنے کا اللہ بھی حکم دیتا ہے رسول کھلتا ہے اللہ بھی حکم دیتا ہے کو چپ رہے رسول پاک کی حکم دیتی ہیں چپ رہے لے کر امام کہتے ہیںم دیرا کتاب اللہ کو امام ابن تیمیہ اس کے ساتھ ہی پھر آگے ہیں کہ اگر توڑے پاک پاک گا <تصفح> یہ میرے ذمہ کو پائے اب یہ خمداروں خم کی بات میں نے کہی نہیں لیکن بھی تو کر دیا اب یہاں دیکھو یہ سفا 292 ہے تیسویں جلد ہے فتوا ابن پیمیا کی ایسے ہے جس طرح خطیب خطبہ دے اور آگے ہی کوئی نہیں امام پڑھے اور مقتدی سنیں کوئی نہیں اپنی اپنی پڑھتی جائے اور فرمت اگر اس طرح کوئی کرتا ہے کہ امام بھی پڑھ رہا اور, ساتھ پڑے اور جا حدیث وہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہے حدیث میں موجود ہے کیا حدیث میں لو اسمارو اس کا مان المتابت اس نے متابت کا مانا ہی نہیں سمجھا ایسے جیسے امام سے پہلے کوئی اپنی سر اللہ بھی حکم دیتا ہے سلط رسول اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ مقتدیو تم, چپ رہو مقتدیو تم چپ رہو اور یہ جو بار, بار محمد ابن کا کہ پہلے کرام جو اس نے کہا اس کی سند جیسی سند ملا کر ساتھ پیش کر دو کی باتیں لافی میں نہیں لانا چاہتا تھا لیکن بار بار یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں اور وہ کو تجلس ہے اور صدیقہ ہے. لکھنے والا مولوی ہے ہمارا مولوی نہیں ہے وہ میرے پاس ہے یہ کیا جس آدمی کا کام ہو حدیث کی جانے حدیث کے مطابق یہی کہہ رہا ہوں اس کی حدیث سطح بھی وہی متن بھی <سلام> ہوں. ہوں. بلکل اس والی کا روایت قابل قبول ہو سکتی <سلام> نہیں ہے اور بہت آسم کا جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول جی فرمایا رسول کے نے کا فرمایا, جی فرمایا اور میں کے ساتھ اللہ میں کے ہوں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فیصلہ کر رہی ہے کہ امام پڑے گا اور مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ چپ رہے کا کام خاموش مفتی کا ہے اور اس کو فرماتے ہیں یہ ہے جمہور اور یہی ہے اور اسی کو فرمایا فقط امر اللہ رسول کا حوالہ دیا تھا ایسے آپس میں ٹکراتی ہیں یہ چونکہ یہ بتاؤ ہم اس کی تفریح کرتے ہیں امام محمد کو امام کا جا کہیں کہا جاتا ہل بھی ہے ہمیں اس کی تقریر نہیں کیا امام کو امام کا نکال دیتا امام شہری ہلفی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے تو اسدف اسدف امام اس کو کہتے ہیں من لو محرم کی پندرہ منٹ فنون میں جا کے یہی ہے یہ تمیز کی بات ہے آپ نے اللہ <سؤال> کو آپ نہیں کہتا کیا نبی میں وہ صحرہ مزاری کہتا ہے چبر کرو اے اندازہ ہر کو آنے کے لئے کیا سرمہ آپ نے کہا تاری مالی پرساکایا مالی پرساکایا آتا اے مہرسلی شاملی اور تجھو جب تکر رہے ہیں جو پہلے تھے اے جناب نورہ اللہ کو مالی پرساکایا ہم سے نہیں چھوٹا ہوں نہیں کرتے ہم سے سوٹا ہوں نہیں کرتے مدرسلے پڑھائی نہیں کرتے اللہ <سؤال> رسول آج کیا ہے پتہ تھوڑے بدل کے آخری دوری میں پتہ نہیں کہاں پر چھین مار کر تم ہے جب وہ بندہ نے ہجر کے نشان نہیں ہوتے میں پتہ ہے تو بولا ہے تو بولنا میں کچھ کام نہ کروں نہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اپنے وقت میں بن جائے گا ایک بات متن بس یہ سوچ رہا کوئی بات نہیں ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ تو آتا سنجھے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سنجھے سارے آہواب سارے آہواب سمجھے ہو مولانا خوب جان سارے آہواب جان اللہ نے بند ہو تو تعلق ہے آؤ کے ٹھائم اگر تو آرہ کام آنے احساس کام آنے ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہوتے بات ہے افام اطفیل میں جب اللہ سمجھو جو اندار تابی کرو مقصد نا سارا عالم ہے جبال احترام کر دیا کہ آپ کا عالم آپ کا انعام آپ کا آپ کا ایسی بات تو نہیں ہوتی محسوس کرنے والی بات ہے نہیں کیونکہ اس کا علمی مقام تو حضرات اناپ چلو سلم ہے اس کی اتنا موت پر کتاب ہے اسلام میں شامل ہے میں جو امام ہے ہر امام کی تبدیلی نہیں ہوتی مقصد یہ ہے تمہارا گنجے میں تمہارے ہاتھ قابل <سؤال> ہے قابل <سؤال> قابل ہوتا ہے مقصد تو یہ ہوتا ہے اور کتنا امام جیسے مولانا کا ہے کتنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمیں بولنے کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ مولانا عبد الرحمان شاہین صحیح نے ذاتی کہا کہ آپ ہم نے دیکھیں آپ نہ بولیں. اس کے مقابلے میں ہم نے یہ عالم ہے تم چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلین اور ہم نے جب دلائل شروع کیے نے فرمایا کہ اس آیت وہ yeah, جو ہے نا حضرت وجہ نظام بنی ہے آپ کے مطابق ہے آپ بات سے ترتیب کی ہونی چاہیے بات کہ یہ جو آیت ہے نازل ہوئی اور نماز پڑھا جاتا ہے اس کو توجہ یہ بات قرآن سے پیش کی جس تفصیل سے یہ آئی ہے اس میں وہی محمد بن شبیر हो बामा अे मुड़े करने हो र में र बहुत ह रहे अकार मादा सलीर नासीरने बाद باب के बारे में है इसमें भी हजार इसमें ये मरवान फुर्ती शाही है इसके अंदर मरवान पूरा रख نہیں ہے اس وقت تو کو سر جی سب گئے تمہارا فون ہاں وہ بھی ہے آ جو ہے لا وی لا پتراری تجھے دیتے ہیں اہہ وہ چلاؤنا چلتی ہے اس گل کو ہٹکے مہا دستان صاحب تھوڑی دیتے اور سیر ابنے باس دا حوالا پیش کی دیتے ہیں ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر ابنے باس پیش کی دیتے ہیں اسی جائے کہ خامباری کسی پیش کی دیتے ہیں اور بیتنا تو اسی یہ میں نے یہ کہا تھا تمہارا ہی ماں اور